بسم بشنرحمن علامہ و رحمۃ اللہ علیہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہکاتہ صفی الباشہ ورس الباطہ ورن البادہ اور باقی تمام برادران سامع اور برادر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر دو سو اکسٹھ اب لیک ایک ہے مختلف نمازوں کے حوالے سے تھا کل جو ایک درس ناولوں کو مختلف سنتوں فرد روزانہ پر جان سنتوں کے بعد جو سید شکر میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے ذکر تھا اب آپ جو ہے الحمدللہ اب نماز تحجد کے قریب پہنچ چکا ہیں تو نماز تہجد شروع کرنے سے پہلے نماز قیام اللیل کے نام سے دو رکھا نماز ہے یہ نماز کا پڑھی جاتی ہے اور اس نماز میں کیا چیز پڑھی جاتی ہے اس کی نیت کیا ہے اس سلسلے میں یہ نماز تحج شروع کرنے سے پہلے یہ دو رکھ پڑھی جاتی تو اس نماز کو نماز قیام اللیل بولتے ہیں ہاں جی آج کے دس جو اس اسی نماز قیام اللیل اس میں جو کچھ پڑھی جاتی ہے ان کی مختصر کے ساتھ سزا لوگوں کو پہنچا دوں گا تو درس نمبر دو سو اکسٹھ اولی ایک ہی ایک ہی درس میں انشاءاللہ شاء پورا کروں گا تو امیر کمیر فرماتے ہیں نماز تحیت تح وضو پر چنے کے بعد چونکہ ہمارے ہر نماز سے جب ٹائم ہو تو تحیہ وضو پڑھنا سننا تھے تو نماز تحیت وضو جو دو رکعت تھے وہ ہر وضو کے بعد جب بھی مغرب کے لئے باقی نمازوں میں آپ کو جماعت کے لیے مظاہم نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں اور ویسے بھی نمازوں کے وقت کے بغیر بھی جب بھی وضو کریں پڑھ سکتے ہیں تو تحت تو نماز تحیہ وضو پڑھ چھونے کے بعد نماز تحجد سے پہلے دو رکت نماز کہ اللیل پڑھا کرو یہ دعوت کے عبارت ہے ہاں جی نماز کا نام نماز قیام اللہ یہ نماز پڑھا کرو پہلی رقد میں سورا فاتحہ کے بعد آیت القرسی خالدون تک جو ہے ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس میں اور کچھ نہیں پڑھنا ہے بس آیت القرسی خالدون تک ایک مرتبہ دوسری رقد میں سوراح فاتحہ کے بعد آئے آمن الرسول ہاں جی تو آئے آمن الرسول جو سرحِ بقرا کے آخری رکوع ہے اس آیت کو جو نماز یا میں اوراد عشرے کے اندر ہے اور آت القشی بھی اس میں ہے آئمن رسول بھی جی ہے تو آئے آمن رسول اماؤن ذل ربی سے لے کر صبح کے قنوق کا اختتام تک کہ یہ سر بقرا کا آخری حصہ رکو ہے آمن رسول جی کے فنسور قومل کا آخرین تک پڑھیں ہاں جی تو آیت القشی تاخردون اور آئے امنِ رسول کے تعجمات تو جی اور عشرے کے زمین میں تفصیل تو عامن لکھ چکا ہوں بتایا ہوں اور ان کا ترجمہ جو ہے ابھی آپ آب لوگوں کے حدمت میں مختصران پہنچا دوں گا اور اس کے ان دعاؤں کی جو ہے قیام اللہ کے تجمہ پہنچانے سے پہلے آپ کو نیت نماز قیام اللہ آپ کو بتا دوں تو اس نماز کی نیت جو ہے یہ ہے اسلی صلاطہ قیام اللی وسلی صلاط قیام اللی رٹین قلب یہ اس نماز کا نیت ہے سلی یعنی میں نماز پڑھتا ہوں صلاح قیام اللیل قیام اللیل کی نماز رگتِ دو رگت قربتا اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے تو اس میں لفظ قیام اللیل آیا ہے تو قیام کا معنی ہے کھڑا رہنا کھڑا ہونا جگنا اور لیل کے معنی رات ہے تو قیام اللیل یعنی رات کو جگنے والی نماز رات رات رات, رات کو جگنے والی نماز رات کو جھگنے کی نماز ہے اس سے ان کا معنی بن جائے گا قیام اللیل یہاں محسوس کیا یعنی وہ بابرکر نماز یہاں قیام الیہ کہ جس کے پڑھنے سے آپ کو پوری رات جگنے کا اللہ تعالیٰ ثواب آتا فرمگا کیونکہ قیام اللیل پوری رات جگنے کی نماز اس کی مطلب کیا ہے پوری رات جگنے کی نماز یعنی پوری رات جگنے کا آپ کو ثواب ملے گا جو شخص یہ نماز پڑھے گا تو گویا کہ نے پوری رات جاگا ہے اور پوری رات جگنے کا اللہ اس کے ثواب ملے گا اس نماز کا نامی نماز کے عام اللہ ہے یعنی پوری رات جگنے اور عبادت کرتے رہنے کے ثواب ملنے والی نماز تو یہ ثواب جو ہے اس لیے کیونکہ آیت تا حال دندہ اور آئے امن رسول جو ہے تاثر آخر سر بقرہ کی تلاوت کے لیے احادث میں بہت زیادہ اجر اور ثواب نقل ہوئی ہے اس وجہ سے جو ہے اس نماز کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ہے دعوت شریف میں جو ہے اس نماز کے ثواب کے حوالے سے یہ جملہ لکھا ہے کہ اس نماز کے پڑھنے والے کو آداد و شمار کے حد سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یعنی جو بندہ اس نماز کو پڑھے گا اس کے لیے جو ثواب ہے وہ آداد و شمار کے حد سے زیادہ یعنی بغیر حساب اللہ اس کو آجر اور ثواب دے گا بے شمار اس کو عاجر و ثواب دے گا یہ ثواب لکھا ہے ویسے میں اس نماز کا نام ہی قیام اللیل ہے تو اس کی وجہ تصویر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نماز جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات جاگنے کا اس کو ثواب عطا کرے گا ہوا کہ جس چاند یہ نماز پڑھ لیا گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں جاگا ہاں اور پوری رات جگنے کا اللہ اس کو ثواب ملے گا اس نماز کا نام قیام اللیل کا رات جاگنے کی نماز باقی جو ہے جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں تو عالم شریف پڑھتے ہیں عالم شریف کا ترجمہ جو ہے ہاں واضح ہے اور بہت ہی پیار کی جو ہے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت ہے اللہ کے پیارے نبی اس صورت پہ فخر فرماتے ہیں آپ فرماتے عالم شریف جیسا سور اللہ نے سابقہ کسی نبی پر نازل نہیں فرمایا صرف مجھے اور میرے امت کو دیا تو پہلے دونوں رگتوں میں عالم شریف پر آیا تو عالم شریف کا مخصصہ تجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم اللہ ہے اور ہمیشہ رحمتوں والا ہے بابا سید علی نے جو تجمہ کیا وہی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عظیم اور جاویدانی رحمتوں والا انہیں یعنی ہمیشہ بہت زیادہ اور ہمیشہ رحمت فرمانے والے ہے شفقت فرمان اپنے بندوں پر الحمد تمام تاریخیں للّہ اس اللہ کے لئے جو رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے الرّحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور دائمی رحمتوں والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مالک یوم الدین اور وہ اللہ جو ہے روز جزا کا مالک ہے مالک یوم دین دین جزا یوم دن کے معنی میں دین جزا کے معنی میں تو مالک کی یوم دین روز جزا کا مالک ان قیامت کے دن کا مالک مالک کے یوم دن الحنج جزا کا مالک اے آ ناب و ایا کا نسن اَ کا اے اللہ ہم صرف تیرے ہی ناب عبادت کرتے یعنی اے اللہ ہم صرف تیرے ہی ہر حکم پر لبے کہتے یعنی عبادت سے صرف نماز روزہ حج چند عبادی مراد نہیں ہیں ہاں جی بلکہ جو ہے اس کا وسیع معہوم یہ ہے اییا کا نابود اے اللہ کے تبارک و ہم تیرے ہر ہر حکم پر لبے کہتے ہیں ہر ہر حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم ہیں وہیا کا نسین اور اے اللہ چونکہ یہ جو اقرار میں نے کی ہے تیرے حضور میں اور تُس سے یہ جو میں نے وعدہ کیا کہ تیرے ہر ہر حکم پر میں لبے کہتا ہوں اس پر عمل کرنا اے اللہ تیرے مدد کے بغیر ناممکن ہے اس لیے وہی آکا نستائیں اے اللہ تیرے ہر ہر حکم بل لبے کے لیے تیری پوری پوری بندگی کرنے کے لیے ہاں تیرے مدد کے بغیر ممکن نہیں لہذا میں تشہی سے مدد چاہتا ہوں وہی آسین کہ تو میری مدد کریں تاکہ میں پوری تیری پوری پوری بندگی کر سکوں اس دن اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی اہ ہمیں راہنمائی فرما ہاں جی پروادگہ رحمۂ فرما سراۃ المسکیم راستے یعنی دین حق کی طرف تو سیدھے راستے میں دین حقین اسلام جو کہ دین بر دین ہے ہاں اس کے دو معنی اللہ میں سیدھے راستے کی جانب ران فرما یا اللہ میں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے یہ سیدھا راستہ دین حق کون لوگوں راستہ ہے یہ جو راحت اللہ دینی ان لوگوں کا راستہ ان امن تعلیم جن پر اے اللہ تعالیٰ فرمایا غیر المعضوب علم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب کیا ہے غضب شدہ ہیں لوگ ہیں ولا ظالین اور رہی ان لوگوں کا راستہ جو تیرے راستے سے بھٹک گئے ہیں اور جو گمراہ ہو چکے ہیں تو یہ الحم شریف کا مختصر تجمہ ہے اس کے بعد سرمایہ پہلی رکت میں عالم شریف کے بعد آیت الکشی خالدون تک پڑھنے کا حکم ہے آیت القسی کا بھی میں مختصر تجمہ آپ کو کروں تو اللہ اللّہ اللہ اللہ لا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ شبائے اسی کاغذات کے الَََََََََََََََََََََََ قیوم وہ ہمیشہ زندہ ہے اور قیوں اور تمام کائنات کا وہی نگہوان ہے محافظ سے اس کے نظام کو چلانے والا لا لاحد سنت ولا نام یعنی اسے نہ اون پکڑ سکتی اسے نہ اون آتے اور نہ نیند ہمیشہ بیدار رہتا ہے اس کے لیے اوں اور نیند اس کے کاغذات کو نہیں آتا لہو اسی ذات کا ہے ما سا و مافلات جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی ذات کا ہے وہی ذات میں سب کا مالک ہے منزل لذی کون ہے جو کی یش و صفائش کا اندو اللہ کے ہیں اللہ بھی مگر اللہ کے دن کے بغیر البتہ اللہ جن لوگوں کو دن دے گے وہ شفاعت فرمائے گا اللہ کی دن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں فرمائے گا ازانی گرامی ہمارا عاقدہ ہے امبیا علیہ السلام شدہ محمد و آل محمد اور بھی بہت سے شفیع ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دن فرمائے گا اور میں شرفی اللہ کے پیارے نبی اور آپ کو اِم الب آل چاہد ماسمین کو اللہ تعالیٰ ضرور شفاعت کا دن فرمائے گا اور خور کی شفحات جو ہے مومنین کو نصیب ہوگی اور تمام انبیاء الہی بھی شفاعت فرمائیں گے اس پر تمام عثمانی متفق ہے یہ عالم اور وہ اللہ جانتا ہے مابنِ دین جو خوش ہاں جہ ان کے سامنے ہیں لوگوں کے وما حلف ہم اور جو ان کے پیچھے ہیں اللہ ہر چیز سے باغور ہے ولا یو ہی جی اور کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے من علم اللہ کے علم میں سے کسی کا کوئی بھی شکست ہرگز احاطہ نہیں کر سکتا ہاں جی اللہ مگر اتنا بھی معاشا جتنا اللہ خود چاہے اتنا اللہ چاہے اللہ کسی بندے کو علم دے گا اللہ اللہ کی مشیت بار کسی کو اس کائنات کے اثار ومور سے آگاہی حاصل نہیں ہو سکتا وسیہ ہاں جی اور وسیع کرسی سم، و سماوات ونر حاوی ہے چھایا ہوا اس کی سلطنت اس کی بادشاہ تمام آسمانوں اور زمینوں پر اس کے اقتدار تمام آسمانوں پر زمینوں پر وسیہ حاوی ہے چھائی ہوئی ہے سب پر اسی کی ہے اسی کے ہے اسی کا اقتدار ہے ولا یا اور اللہ کو نہیں تھکاتا حفظ تمام آسمانوں اور زمینوں کے حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتا واہ ولازیم اور وہ ذات نہات بلند مرتبہ اور عظمت والی ذات ہے آگے اللہ کے راح الدین دین میں کوئی جبر نہیں قطب نہ رش بے شک واضح ہو چکی ہے رج ہدایت من لگئی گمراہی سے میّلب تعاوت پر جو شگا تعاوت کا انکار کرے گا شیطانپور اور تمام غیر الہی طاقتوں سے وہ اور اللہ پر ایمان لائے گا حق تم سگا تو بے شک اس نے مضبوطی سے تھاما بال الوطل رسقاب ایک مضبوط دسکیرے کو لن لنحصہ ملا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں واللہ ذات سمین علیم سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ ولی اللہ امن اللہ کی ذات سرپرست آل ایمان کا اور انہیں یحرجم اور انہیں نکالتا من ظلمات حرق کی تاریخیوں اور غمراہ علیہ نور نو کی طرف ولہ جی نے کہہر اور جو لو کافر اولا کا اولیا ان کا سرپرست ان کا دوست جو ہے ولی تعاوت ہیں ان کا ولی تعاوت ہیں شیطان ہیں اور شیطانی قوتیں ہیں یحرجون ہے وہ ان کو نکالتا منا نور نور رحداد سے للہ ظلمات گمراہ کی طرف تاریخیوں کے طرف علاق اور یہی لوگ اصحاب النا جہنمی ہیں فیا خالدن اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ہاں جی یہ جو ہے پہلی رقم میں علم شریف کے بعد آپ پڑھتے ہیں دوسری رقد میں آئے آمن رسول پڑھتے ہیں اس کا تجمہ یہ ہے یہاں سے پڑھتے ہیں سورہ عالم عمران کے آخری رکو میں ہے آمن الرسول ایمان اللہ اللہ کے پیارے نبی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیما ان تمام چیزوں پر ان زلِ جو آپ پر نازل کیا گیا میں رب آپ کے رب کے طرف سے ولمن اور تمام مومنوں نے بھی ایمان لایا جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا کل اور سب نے رسول اور تمام مومنین نے ایمان لایا بلا اللہ پر و اس کے فرشتوں پر وہ کتب اس کا انمانی کتابوں رسولی رسلوں پر رسولی رسولوں پر لان و حرقلّہ ہم فرق نہیں کرتے ہم تحریر نہیں کرتے بے نحد اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی یعنی ہم اللہ کے تمام رسولوں کو بلا امتیاز مانتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کے حجاط کے لیے بھیجے ہوئے ہیں ہدایت گر ہنسیں رسول ہیں نبی ہیں وقال الرسون صاحب نے کہا سمی نے اللہ نے سنا وا تعالیٰ نے تیرا رکم بلب کہا وہ حرانگا کہ اللہ ہم سے گناہوں کی باشش چاہتے ہیں ربنِ پرواد دگار وال مشیر اور تیری ہی طرح ہم سب نے پلنا ہے لائک اللّہ اللہ مکلف نہیں بناتا ہے کسی نہ اس کو بھی اللہ حسن منگا اس کی طاقت کے مطابق اللہ مَذ ہر نبص کو اس کی نیکیوں کا سلا ہے وال مَََ الحرنس کو اس کے گناہ کا اس کو سزا ہے عذاف ہے اس کا نقصان ہے ربن ہمارے پرو دگار لاتوا حسن ہمارے گرہ نہ فرما ہمارے موخذہ نہ فرما ان نشین اگر ہم سے بھول کر کوئی گناہ سرزت ہو جاؤ آختان یا غلطی سے غلط سے رب بنے ہمارے پروردار ولا تاہمل علینا ہم پر جو ہے نہ لادے ہاں جی ایسی بوجھ علینا ایسی بوجھ کا ماحول تو جس طرح تو انہیں لادا ہے اللہ, اللہ دین من قبل ہم سے پہلے امتوں پر یعنی ہم سے پہلے امتوں پر ڈالا جو صاحب کے احکامات ان پر نہ کے ان کو آزمائشات میں ڈالا اس طرح کے آزمائشات اور احکامات ہم پہ یا اللہ ہمارے لیے ان کو مو... ان مشکلات میں ہم نہ ڈالے نے ہمارے پروار دکھار والا تو ہم ملنا اور ہم سے ایسی بوجھ نہ اٹھوائے یعنی ایسے آدم شاد میں ہمیں نہ ڈالے مالا طاقت النوی جس کو اٹھانے کا میں ہرگز طاقت نہیں ہے واہ فن اللہ میں درگذر فرما جی یا اللہ جو ہے ہم سے درگزر فرما وقف اللہ میں وخ دے ورحم نام پر رحم انتا اللہ تو ہی ہمارا مولا اور کارساس ہے فن سن اور ہماری مدد فرما اللہ القوم القافرین کافر قوم کے مقابلے میں تو یہ جو ہے آیامن رسول کا مختصر ترجمہ ہے تو یہ دو جو ہے پہلی رقد میں عالم شریک کے بعد آیات الکرسی جو ہے خالد آمن ال تک دوسری رقد میں آیامِن رسول یہ صورۂۂ بغرے کے آخری رکوع کے اندر ہیں اس کو ہم نے پڑھنا ہے اس کا بہت زیادہ ذیر و ثواب جو ہے آپ لوگوں کو بتایا ہاں جی اور کوشش کریں انسان اور یہ چونکہ یہ تحجد کے جو ہے یوں سمجھو تحجد کے ایسے نماز, نماز تحجد میں شامل نہیں ہے نماز تحجد پڑھنے سے پہلے ان دو دعت نمازوں کو پڑھنا ہے اس کے بعد ایک دعا ہے تحجد سے پہلے پڑھی جانے والے ایک دعا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے اس دعا کے ہم کل سے آپ لوگوں کو توجہ دیں گے اللہ ہم سب کو بجگاہ دین کے ان نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحیدم آمین رب اللہ